الحمد لله الحمد لله وكفاء الصلاة والسلام على سجد الرسول وخاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حديث نمبر 120 حجوة النار بالشحواتي وحجبت حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے فرماتے ہیں رسول اکرم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجبت النار حجاب پردہ شہوات خواہشات لذتیں خجبل جن بال مکاری مشقت مکاری مکرۃن کی جمع ہے مانا ناپسندیدہ یا مشفقت دونوں معنی کر سکتے ہیں آپ حدیث کا ترجمہ ہے حجبت النار بش جہنم ڈھانپ دی گئی ہے خواہشات کے ساتھ وحجبت الجنت تو مکاری اور جنت ڈھانپ دی گئی ہے مشقتوں کے ساتھ آپ علیہ السلات والسلام کا فرمان کہ جہنم کو ڈھانپ دیا گیا ہے خواہشات کے ساتھ لذتوں کے ساتھ پہجبت جنت بالمکار ہے اور جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے مشقتوں کے ساتھ ناپسندیدگیوں کے ساتھ کہ جو خواہشات کی پیروی کرے گا من چاہیے زندگی گزارے گا ناجائز خواہشات پر عمل پیرا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جہان ہے جو مشقتیں برداشت کرے گا سردی کے زمانے میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ صبح سویرے وضو کر کے اپنی نیند خراب کر کے فجر کی نماز کے لیے مسجد کو چلے گا اس کے علاوہ مشقتیں برداشت کرے گا تو اس کے لیے جنت ہے اس کے لیے پھر ہمیشہ ہمیشہ کے راحت اور آرام ہے سکون ہی سکون ہے یاد رکھیے گا یہاں پر شہوات سے مراد ناجائز خواہشات ہیں شراب پینا ہے زنا کرنا ہے قیبت کرنا ہے وغیرہ وغیرہ بے پردگی ہے اور بالمکار مشقت مشقت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دین پر کامل طور پر چلے چاہے اس میں کتنے بھی اس کے لیے مشقت کیوں نہ ہو یعنی دینی امور میں اپنی جان لگا لے نہ چاہتے ہوئے بھی دین پر چلے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو دن بھر مزدوری کرے گا اپنی پیٹھ پہ اینٹیں اٹھائے گا تو یا دردر در کی خاک چھانے گا مشقتیں برداشت کرے گا تو اس کے لیے جنت ہے یہ مطلب نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو دین کی غرض سے مشقت برداشت کرے گا اس کے بدلے میں کیا ہے جنت ہے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی فراوانی بھی ہے تو کیا مطلب کہ اس کو جنت نہیں ملے گی نہیں اصل بات ہے اصل جو کوشش ہے وہ دین کے لیے ہے کہ دین کے نام پر دین کی غرض سے دینی امور میں اپنے آپ کو تھکا دے اپنے آپ کو لگا دے اس کے لیے مشقتیں برداشت کریں اپنا آرام چھوڑ دیتا ہے اللہ کے لیے اپنی نجائز خواہشوں کو چھوڑ دیتا ہے اپنی لذتوں کو چھوڑ دیتا ہے حرام کاریوں سے بچ جاتا ہے اپنے آپ ہاں پر ذرا مشقت لے آتا ہے برداشت کر لیتا ہے اس کے لیے جنت ہے اس لیے کہ جنت, جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے مشقتوں کے ساتھ جو مشقتیں برداشت کرے گا تب یہاں آئے گا اور جہنم کو ڈھانپ دیا گیا ہے خواہشات اور لذتوں کے ساتھ لذتیں حاصل کرے گا بے جا اور اپنی خواہشات کی پیر بھی کرتا رہے گا تو وہ تب ہی آ سکے گا یہاں پر الک جسمن دانا عامل لما بہ الموت جسمن من نفسو نفسه ہا تمنا آد اللہ الکئی سو مندان وہاں میں بعد آدل بھاؤ پڑھ کے آ چکے ہیں آپ پل آج ان منت بنش کرتے تو اپنی ہمارے شاہ کی پیروی ہے اپنے من چاہی زندگی گزارتے ہیں جو من میں آتا ہے ہری کر ڈالتے ہیں تمنا اللہ اور میری اللہ سے رکھی نہیں پڑی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور بڑے فصل سے کہتے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اس میں کوئی شک نہیں اگر اللہ غفور الرحیم ہے لیکن گناہوں سے بھرپور زندگی کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ اللہ بخشے گا تمہارے اس گناہ اللہ غفر الرحیم ہے اس میں کوئی انکار نہیں ہے لیکن کیا ساری رحمت اور مغفرت تیرے لیے ہی اترنی ہے نہیں الکئی سمندانہ نفس اقل عقلم وہ ہے من نفس ہو جو اپنے نفس کو جانچتا رہے وہ تمنا القئی سمندانہ نفس ہو وہ عامر الماں بابر موت اور موت کے بعد کے لیے امال کرے یہاں تو امال کے بدلے میں وہاں تو امال دیکھ جائیں گے تو عمل مسقال ازرت خیر یا رہو میں یہ عمل مسقال اظہر رت ان, ان اگر ایک ذرہ برابر بھی اچھائی ہے تو بھی وہاں پر اس کا بدل اور مثل پائے گا اس کی جزا پائے گا اسے دیکھے گا ہم عمل اور اگر کوئی ایک ذرہ برابر بھی کوئی برائی ہے تو بھی اسے دیکھ لے گا اس کا سلا پائے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا اس کو اچھا ہے تو اچھا بدلہ برا ہے تو برا بدلہ اس لیے اپنے گریوانوں میں جھانکا جائے اپنے متعلق سوچا جائے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور دین کو ہم نے اپنے لیے کہیں اتنا مشکل سمجھ لیا ہو اس میں ذرا غور کیجیے خود اپنے بارے میں اپنی آل اور اولاد کے متعلق ہم نے خود اپنے بارے میں کیا فیصلے کر رکھے ہیں اور خود ان کے بارے میں ہمارا کیا فیصلہ ہے یا ہم نے ان کو کیا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے انہوں نے اپنی زندگی کس منحج اور کس طریقے کے مطابق گزارنی ہے ہم نے ان کو کیا مشن دیا ہے کس کے مطابق انہوں نے اپنی پوری زندگی گزارنی ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ان کے سامنے اپنی خواہشات کے ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں دنیا کے ہی پیچھے لگے ہوئے ہیں صبح آنکھ کھلتی ہے تو دنیا کا یہ غم یہاں تک کہ رات کو آنکھ بند ہوتی ہے تب بھی دنیا کا ہی غم اللہ کی ذات کے نام سے ہی بالکل بے خبر کہیں ایسا تو نہیں ہے اگر ایسا ہے تو ضرور اس سوچ کو بدلیے خود اپنے بارے میں بھی اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی اولاد کی تربیت وہ تربیت کیجیے کہ کل قیامت والے دن اور آپ کے مرنے کے بعد تاکہ آپ کی روح کو تازگی ملے آپ کی قبر میں وہ سطح ملیں آپ کو آپ کی قبر نور سے بھر دی جائے کس کی وجہ سے آپ کی اولاد کی وجہ سے نیک اور صالح اولاد کے چھوڑنے کی وجہ سے آپ نے حدیث پڑھی ہے وہ صنعت ہی بارہ موتی کی علم علامہ صالح ہوں نیک اولاد جو اس نے پیچھے چھوڑی ہو اس لیے پہلے خود ٹھیک ہو اپنی اولاد پہ اور ان کی تربیت کے بارے میں فکر مند رہیں اگر کچھ کہیں غلط بھی ہو رہا ہے تو آپ اپنی اولاد کی تربیت بڑے اچھے طریقے سے کریں بڑے اچھے طریقے سے علامہ اقبال مرحوم کے بارے میں کہ ان کے جو والد تھے ان کا کوئی ایسا خالص کاروبار نہیں تھا کوئی سوجی کاروبار وغیرہ تھا تو جب علامہ پیدا ہوئے ہیں تو ان کی والدہ نے اپنا دودھ ان کو نہیں دیا دودھ نہیں پلایا ان کو اس لیے کہ میں اپنے شوہر کی آمدنی کھاتی ہوں اور وہ خالص حلال مال نہیں ہے اس لیے اپنے زیورات بیچ کر انہوں نے بکری خریدی اور اس سے علامہ کو دودھ پلاتی رہی ہے اور پھر ان کے والد بھی میں پیشے کو چھوڑ دیا بعد میں لیکن پھر دیکھیے ذرا علامہ بنے کون ہے آج ان کا ایک نام ہے اللہ تعالیٰ ان کو مقبولیت عطا کی ہے تو یہ ذرا ہمیں بھی سوچنے والی باتیں ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ سارے کا سارا ملبہ ہم کسی ایک پر ڈال دیں ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے احساس سے ذمہ داری ہونا چاہیے کہ میری کیا ذمہ داری ہے میرے بس میں کیا ہے میں کیا کر سکتا ہوں یا میں کیا کر سکتی ہوں نہ کہنے کو تو بہت بڑی بات تھی کہ عورتوں کو ذریعہ آمدن نہیں تھا تو ٹھیک ہے دودھ ہی تو پلانا ہے نا ماں نے دودھ نہیں پلایا تو اس لیے ہم سوچیں کہ ہم آنے والی نسل کی کیا تربیت کر رہے ہیں ہم ان کو کیا دے رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم صبح اسے لے کر شام تک بس ان کے دلوں میں دنیا دنیا دنیا دنیا بھر رہے ہیں صبح جیسے ہی بیدار ہوتے تو بس پیسے پیسے کی رٹ ہے وہاں سے نکلے آفس جائیں जाएं جائیں کہیں بھی جائیں وہاں بھی پیسے پیسے کی رٹ ہے بازاروں میں جائیں وہاں بھی پیسہ پیسہ ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ کیا یہی ایمان یہی مسلک یہی قبلہ یہی کعبہ ہے بس دنیا ہی کو سب کچھ ہم نے سمجھ دیا ہے اور ہم نے اپنی اولادوں کے دل و دماغ میں اس چیز کو بسا کر رکھ دیا ہے کہ جب تک آپ کے پاس دنیا نہیں ہے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہے ہم نے ان کو یہ سکھایا ہی نہیں ہے کہ جب تک آپ انسان نہیں ہیں تو اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہیں انسانیت ہوتی نہیں ہے دنیا کیا ہے لیے خود بھی ہم ٹھیک ہوں اور پھر سب سے پہلے اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں فکر مند رہیں میں بارہا آپ سے کہتا ہوں کہ خواتین کا کردار اس میں بہت ضروری ہے نسل نو کی تعمیر میں مرد ہزار بار چاہے وہ نہیں کر سکتا جو عورت کر سکتی ہے نسل نو کی تعمیر اور تربیت خجب النار و بشاہ وات ڈھانپ دی گئی ہے خواہشات کے ساتھ خوج الجنت بالمکارہ مکارے اور جنت ڈھانپ دی گئی ہے مشقتوں کے ساتھ اللہ, اکبر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ناجائز خواہشات سے بچنے کی توفیق آ فرمائیں اور صحیح صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں خجبت النار و بشہواتے و حجبت الجنت و بالمکارے خجبت النار و جہنم دھانپ دی گئی ہے بشہواتے خواہشات کے ساتھ و حجبت الجنت و جنت دھانپ دی گئی ہے بالمکارے مشقتوں کے ساتھ ترکیب دیکھئے گا خجبت فیل مجھول خجبت فیل مجہول ان نہو نائب فائل بازار اش مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے بتل مجھول, مجھول اپنے نائب فائل اور متعلق سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر معطوف عالے ورف عاطف حجبت الجنت بالمکارہ تو حجبت فیل مجھول الجن نائب فائل بالمکارہ باجار المکارہ مجرور جار مجرور ملکر کر متعلق ہوئے خجبت فعل کے خجبت فعل مجهول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیه خبریہ ہو کر معطوف معطوف اور معطوف علیہ مل کر جملہ فعلیہ معطوفہ بڑی آسان ترکیب ہے خجبت فعل مجهول ہے النار نائب فاعل ہے اور بشہوات جار مجرور مل کر متعلق ہوئے فعل کے تو فعل نائب فائل متعلق سے مل کر جملے فیلیہ خبریہ ہو کر ماتوف علیہ ہے اور بیچ میں بہو حاطفہ ہے خجبار بالکل سہم ہے فعل مجھول ہے الجنت نائب فائل ہے اور بال مکار مجرو مل کر متعلق ہے نائف فائل کے تو فیل فائل مل کر جملے فیلیا خبری ہو کر ماتوف ماتوف اور ماتوف الح مل کر جملہ پھیلیا معتوف ہے پھر سے دیکھ لیجیے خجبت فیل مجغول انارو نائف بشا ہواتے بازار مجلور جار ہواتے مل کر متعلق حجبت کے حجبت اپنے نائب فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر معطوف آلے اور فطفہ حجبت الجن نہ تو بالمکاری حجبت پھیلے مجغول الجن تو نائب فائل بالمکارہ ہی بازار المکارہ ہی مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے حجبت پھیلے مجہور حجبت پھیلے مجھول اپنے نائب فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریں ہو کر ماتوف معتوف اور معتوف الح مل کر جملہ فعلیہ معتوفہ چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں سب کو خیر و آفیت سے رکھیں سب کو حفظ و میں رکھیں